ہی نہیں تل کرا نہ قسو والے کمن یہ وہ بستیاں ہیں جن کی, کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں امبا امبا رسول رسولوں کی خبریں پانچ آ ہیں چھٹے کا ذکر اب ہونا ہے اور یہ طویل ترین ہونا ہے یہ پانچ کا ذکر حضرت نوح حضرت حوت حضرت صالح حضرت لوت حضرت شاید پانچ ہو گئے فما کانو لگیوں منو بیما کا من قبل وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس پر کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا پہلے یعنی جسے ایمان لانا ہوتا ہے وہ حق جب جیسے منکشف ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے جسے نہیں کرنا ہوتا تو پھر آپ لاکھ اسے دلیلیں دے دیں لاکھ سمجھا لیں لاکھ نشانیاں دکھا لیں لاکھ موضوع دکھا لیں وہ ماننے والا نہیں وہ نقل وہ افدت ہوں وہ آپ سارا ہوں کمالم یو بنو بہی امولہ مرہ ہم ان کے بھی الٹ دیتے ہیں اور ان کی نگاہوں کو بھی ہیں جیسے وہ پہلی ایمان نہیں لائے تھے. کا نتبا علاقوبل کافرین اسی طرح ہم مور کر دیا کرتے ہیں کافروں کے دلوں پر وہ وجدنا علیہ اکثر ہی ہم نے ان میں سے اکثر کے اندر عہد کی پابندی نہیں پائی ظاہر بات ہے کہ ہر قوم ابری ہے تو ایک رسول کے سہارے سے ابری ہے رسول کی تعلیمات نہیں ہوں گی رسول نے وصیتیں کی ہوں گی رسول نے ان سے بھی ساکھ لیے ہوں گے لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ عہد نہیں تھا کہ اپنے اس عہد کی پابندی کرتے وہی بجدنا اکثر املفاسکیم اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق نا ہنجار اور سرکش ہی پایا اب وہ آخری رسول جو ہیں کہ جن کا ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں اور یہ ہیں حضرت موسا علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر یہاں پر اب آپ یہاں دیکھا آپ نے تقریباً ایک ایک رکوع ایک ایک جو ہے رسول کے ذکر میں تقریباً اوسط آیا ہے یہ اب چلے گا سات آٹھ رکو تک اس کی وجہ کیا ہے متصلن قبل جو ہے ہجرت سے یہ صورت نازل ہو رہی ہے اور اب اہل کتاب سے یہود سے براہ راست صاحب کا پیش آنے والا ہجرت کے بعد یہ اس کے لیے ذہنی تیاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی کرائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات کو پھر وہاں جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے وہ حوالے ہیں یہاں آپ کو ان کے ذرا زیادہ تفصیلات بھی ملیں گے کہ اس کے لیے تیاری کر کے اور پھر محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے مدینہ سمب بآسطام بادیں موسا بھی آیا نا پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ علا فرعون و ملائے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف اب یہ ملک ذرا علیحدہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جزیرہ نما عرب سے ہٹ کر یہ جو ہے بر اعظم افریقہ کا شمال مشرقی بالکل کونا جو ہے وہ ملک ہے مصر اور ایک صحرا جو ہے ٹرائنگولر وہ بھی ایک یوں سمجھئے جزیرہ نما ہے سیرائے سینا جی سینائی پنسلہ یہ جدا کرتا ہے اور اس کے بعد ادھر مصر ہے اس مصر میں یہ فرائنا کی حکومت تھی یہ فرعون لقب ہے یہ کسی کا نام نہیں ہے جیسے عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود اسی طریقے سے یہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون تو جو فرعون تھا حضرت ابوسا کے زمانے میں اس کی طرف بھیجا فضل محا انہوں نے ظلم کیا نہ حق،, حق تلفی کی ان کی نشانیوں کی فنض القاء نہ آخبتمف صدی تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا وکال موسا یا فرعون اور کہا موسا نے اے فرعون اِن رسول من رب العالمین دیکھو میں اللہ کا رب العالمین کا رسول ہوں پیغامبر ہوں ایلچی ہوں حقیق اللہ, اللہ اللہ اقولہ اللہ الحق میں اس پر قائم ہوں اور اس کا مستحق ہوں کہ میں نہ کہوں اللہ کی طرف منسوب نہ کروں کوئی بات مگر حق اس کی وجہ یہ, ہے یہ بھی جان لیجئے کہ فرعون کے لئے حضرت موسا کوئی نئی آدمی نہیں تھے حضرت موسا اسی کے محل میں پلے بڑھے تھے اور وہیں سے پھر وہ نکل کر گئے تھے مدین اور مدین سے واپس آ رہے تھے تو انہیں نبوت اور رسالت ملی یہ چیزیں ملیں گی آپ کو آگے سورہ تا اور سورہ قصص کے اندر تو اس لیے فرعون تو ان کو پہچانتا تھا اور ظاہر بات ہے کہ محل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پروش کروائی ہے تو ان کی ان کے انداز کے اندر بھی کوئی نجاجت نہیں تھی کہ جیسے کوئی عام جو ہے آدمی بات کر رہا ہو یہ تو خود ایک شہزادے کے مانند تھے تو دیکھو میں تم سے کوئی غلط بات کہنے والا نہیں ہوں میں اس میرا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ میں کوئی گھٹیا طرز عمل اختیار کروں حقیقت اللہ, اللہ اللہ عقلاء اللہ حق کب جی تو کمب بئی نتیم الربے کو میں لے کر آیا ہوں تمہارے رب فارسل مائیا بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو رخصت کر دو یہ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف کے زمانے میں فلسطین سے آ کر آباد ہو گئے تھے اور ایک زمانے تک تو انہوں نے بہت ایش وہاں کیے اس زمانے میں جو مصر میں حکومت تھی وہ دوسری قسم کا خاندان تھا یہ فرائنہ کا خاندان نہیں تھا ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں چرواہے پادشاہ وہ عرب کے علاقے سے جا کر انہوں نے حکومت قائم کی ہوئی تھی انہوں نے ان کی آو بھگت بھی کی حضرت یوسف بھی احترام بہت تھا پیرزادوں کی طرح رہے کئی سو برس تک لیکن پھر وہاں ایک نیشنلسٹ ریولیوشن آ گیا اور جو وہاں کی اصل قبطی قوم تھی اس نے ہکسوس کو وہاں سے نکال باہر کیا جب وہ چلے گئے اور ان کی نیشنلسٹ گورنمنٹ قائم ہو گئی تو یہ جو تھے باہری جیسے ہمارے بچارے بہاری مسلمان اب بھی جو ہیں وہ بہار کے اس میں مشرقی پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ گویا کہ بن گئے کہ یہ ہے کہ جو ہمارے سابق حکمرانوں کے بڑے چہیتے تھے لاڈلے تھے ناز پروردہ تھے اب ان پر سختیاں شروع ہوئی تو کئی سو سال سے ان کے اوپر یہ قوم سختیاں کر رہی تھی اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایبوسا کو بھیجا ان کو نجات دلا کر واپس فلسطین لانے کے لیے ان ارسل فارسل بھائی بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو کالا ان کن تجیت میں آیا اس نے کہا کہ اچھا ایبوسا اگر تم کوئی واقعی نشانی لے کر آئے ہو لاک پیش کرو ان انکنتا من سوادقین اگر تم سچے ہو فالکا آسا ہو تو انہوں نے اپنا آسا ڈالا زمین پر فیا یا سربان مبین تو وہ تو ایک اسدہ بن گیا کھلا روشن وہ ندا یادہ اپنا ہاتھ بھی اپنے میں اپنے غریب آدمی سے نکالا فیضایا بیگون ناظرین تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار روشن نظر آنے لگا قال ملا من قوم فرعون اور فرعون کے جو سردار تھے درباری تھے اس کے بڑے بڑے کوئی بیس ہزاری مذہب ہوگا کوئی تیس ہزاری مذہب ہوگا انہوں نے کہا فرعون سے ان نہر علیم یہ موسا واقع تن کوئی بہت ہی ماہر جادوگر ہے یہ جو گیا تھا یہاں سے بھاگ کر گیا تھا جان بچا کر اب جو واپس آیا کہیں سے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے ان ریڈکم من کم اور وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اس ملک سے نکال باہر کرے اور خود یہاں اپنی حکومت قائم کر لے فمازہ تو اب کیا مشورہ ہے کیا رائے ہے کیسے اس سے نپٹیں یہ صورتحال جو ہے اس سے کس طریقے سے عہدہ برا ہوں کالو ارجہ و ہو تو سرداروں نے مشورہ دیا فرعون کو کہ ذرا مؤخر کر دیجئے ذرا ڈھیل ڈال دیجئے اس کو اور اس کے بھائی دونوں کو دونوں جو آئے تھے حضرت موسا بھی ہارون بھی وہ ارسل فلمدائن ہاشرین یعنی آج ہی معاملہ طے نہ کریں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات پر غور کریں گے آرام کرو اس کے بعد یہ کہ تمام جو بھی شہر ہیں مصر کے ان میں سب میں جمع کرنے والے لوگوں کو بھیج دو یا تو کا بےکول ساحل علیم کہ تمام پورے ملک کے کونے کونے سے جو بھی جادوگر ہیں ماہر ان کو لے آئیں تاکہ ہم اپنے بڑے جادوگروں سے اس کا مقابلہ کرائیں اور یہ شکست کھا جائے گا تو یہ ساری جو بھی اس وقت ان کی جو ہے وہ جو تنتنا ہے اور دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا و جا سہارا تو فرعون اب وہ جادوگر آ گئے ظاہر بات ہے یا پوری تفاصیل تو قرآن بیان نہیں کرتا کتنے دن لگے ہوں گے واللہ و عالم جب تمام جادو آ گئے فرعون فرعون کے پاس قالو انہوں نے کہا ان النا اللہ اجراً نحن الغالبین یقیناً ہمیں اجر تو ملے گا نا اگر ہم غالب آ گئے یعنی یہاں ذہنیت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ موسا جب آئے تھے تو انہوں نے تو کوئی شہ طلب نہیں کی تھی وہ اللہ کے رسول تھے انہوں نے کوئی شوبدہ دکھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ انعام دیجیے کوئی خلاق سے نوازیے کوئی سرفراز فرمائیے ملک معظم اور یہ جو آئے ہیں جو جادوگر ان کا کردار یہی ہے انہیں سب سے زیادہ فکر یہ کہ ہمیں کچھ خلاٹیں ملیں گی کوئی انعامات ملیں گے کالو انا لاجر انکلا نہر الغالبین کالا نام اس نے کہا ضرور کیوں نہیں وقل لکربین <الْمُقَرَّبِين> میں تو تمہیں اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا تمہیں بڑے اونچے اونچے منصب دوں گا کالو یا موسا امان تلقیہ و امان نقل نہ ملقین انہوں نے کہا اچھا اب تم پہلے ڈالو گے یا یہ کہ ہم ہو پہلے ڈالنے والے کالا القو حضرت نے فرمایا ڈالو تم. فلمبا حلق جب انہوں نے ڈالا انہوں نے بھی کچھ کچھ چھڑیاں اور کچھ رسیاں پھینکیں یہ چونکہ مختلف جگہوں پر یہ واقعات آئے ہیں تو کہیں کوئی تفصیل ہے سہاروں آج الناس انہ اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا جس کو آپ کہتے ہیں نظر بندی کوئی شہر نظر آنے لگے جبکہ پھر واقعی وہ نہیں ہوتی نظر بندی بسترہبہ ڈرا دیا وہ جاؤ بے اور وہ بہت بڑا جادو انہوں نے ظاہر کیا واقع چل انہوں نے بھی اپنے کمال کا پورا مظاہرہ کیا وہ آہینہ علا اور یہاں اس کا ذکر نہیں ہے دوسرے مقامات پر ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام بھی عارضی طور پر ڈر گئے تھے کہ جو میرا معاضہ تھا تقریباً وہی انہوں نے کر کے دکھا دیا اب اللہ تعالیٰ نے تو مجھے دیا تھا کہ یہ معاجہ ہے لیکن یہاں تو یہ ہو گیا جادوگروں نے وہی کرتب کر کے دکھا دیا صرف ایک پیمانے کا فرق ہے کہ کوئی تھوڑا بڑا ازدہ بن گیا کوئی کوئی دس پندرہ بیس چھوٹے چھوٹے صاحب بن گئے لیکن معاوضے کی نوعیت تو وہی ہے لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ موسا ڈرو نہیں بلکہ تم جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو واؤ ہے نا الا موسا ہم نے وہی کی موسا کو کہ ذرا ڈالو تو صحیح اپنا وہ اصا فیضا ہی اتلقف مائیوافکون تو اچانک وہ جب اسدہا بنا اور وہ نگل گیا ان سب جو انہوں نے بنائی تھی جو سپوری اور سانپ بنے تھے چھوٹے چھوٹے ان کے رسیوں سے اور ان کی چھڑیوں سے ان سب کو وہ ہڑپ کر گیا فوقال حق, حق واقع ہو گیا حق کا واق ہونا ثابت ہو گیا وہ باں یا عملون اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا وہ گولی ہونا تو وہ اسی وقت مغلوب ہو گئے ہار گئے ون قلب تھا گرین اور وہ ذریعل ہو کر رہے کون ذلیل ہو کر رہے فرعون اور اس کے سردار وہ ارق یت سہرت اور جو جادوگر تھے وہ تو جیسے کہ کسی نے ان کو سجدے میں گرا دیا ہو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں انہوں نے فوراً اعلان کیا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر رب موسا و ہارون موسا اور ہارون کے رب پر اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے اس کو سمجھ لیجئے کہ ہر شے کا ماہر یہ جانتا ہے کہ میرے فن کی لمٹس کیا ہیں اب فزکس ہے ٹیکنالوجی ہے جو ہائیسٹ ہمارے اس وقت کے سائنٹسٹ ہیں انہیں معلوم ہے لمٹس کیا ہیں لیمٹیشنز کیا ہیں اور اگر کوئی شخص بالکل ان لمٹیشن سے ماں بڑا شے دکھا دے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری ان لمٹیشن سے بہت ماورہ ہے عام آدمی کیا سمجھے گا چھوٹا شوبدہ بڑا شوبدہ چھوٹا جادوگر بڑا جادوگر لہذا وہ سارے جو لوگ تھے مصر کے انہیں یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی نہ صران کو اور اس کے سرداروں کو ہوئی لیکن جو ماہر فن سے جادوگر انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ جادو نہیں ہے نیو دی جی لمٹس انہیں معلوم تھا جادو کہاں تک جا سکتا یہ جادو نہیں ہے لہذا حقیقت ان پر فوراً منکشپ ہو گئی وہ فوراً ہی لے آئے اور ایمان بھی ایسا کہ ان کے اندر استقامت کیسی کچھ پیدا ہو گئی وہ ابھی آپ دیکھ لیں گے کالا فرعون ہو فرعون نے کہا آمن تم بھائی قبلہ ناز نہ تمہاری ہے جرت تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں ماں بدولت کی اجازت کے بغیر ایمان لے آ ان نہ ہادہ نہ مکرون مکر تمہ پھر اب جو جان پر بن گئی فرعون کے لیکن یہ کہ ذہین اور جینیس انسان تھا اس نے فوراً ایک ترکیب سوچ لی کہ کیا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر ہاں یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری سازش ہے یہ موسا بھی تم ہی میں سے ہے تمہارا گرو گھنٹال ہے اور تم نے یہ سازش کی ہے اور یہ نورا کشتی تم نے کی ہے یہاں آ کر میرے دربار میں اور تاکہ تم لوگوں کو دھوکہ دو ان نہ مکرون مکر تمہدینہ یہ تمہاری ایک سازش ہے چال ہے جو تم نے شہر کے اندر اس, اس کا تانا بانا بنا ہے نیت رجو مینہ تاکہ یہاں سے اس ملک کے جو رہنے والے مالک جو ہیں مالکان دیہ جو ہیں ان کو تو تم یہاں سے بے دخل کر دو فصافت عالم تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ تمہارے اس کرتوت کی سزا کیا ہے نہ اقتیال نہ آئے دیا کمب وارد الکم خلاف میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے یعنی دایا ہاتھ اور بایاں پاؤ یا بایاں ہاتھ اور دایا پاؤں سما اسلبن کم شمہ لا اسلبن کم اور پھر تمہیں میں سوری دے دوں گا سب کو کالون رب نام کل ان پر وہ حق ایسا منکشف ہو گیا کہ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے ان کا ٹھیک ہے ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے اور ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے ومات الکمنا اللہ نام بے آیات رب تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر لمبا جا جبکہ وہ ہمارے پاس آ ربنا رب نا سبرن. اے رب ہمارے ہم پر اڑھیل دے سبر ہم پر صبر جو ہے با فراغت ہمیں سبر عطا فرما دے بتوفانہ مسلمین اور ہمیں وفات دی جو مسلموں کی حیثیت سے ہی یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہیں ہمارا دامن صبر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے ہم کہیں کفر میں دوبارہ لوٹ جائیں اللہ ہمیں صبر اور ثبات اور استقامت عطا فرما ربنا افرغ علینا صبر وتوفنا مسلمین وہ کال الملاء المن قومی پھر اونا قدر و موسا وہ کام وسط وہ اب یہ کافی دنوں تک معاملہ رہا ظاہر بات ہے کہ اب اتنی بڑی بات ہو گئی اب حضرت موسا جو ہے اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور جو ان کی قوم تھی وہاں بنی اسرائیل اس کے اندر وہ جا رہے ہیں انہیں آرگنائز کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں نوجوان ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں اب جو اس قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے عال فرعون کے اب وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ محل میں جا کر وہ ملاؤ قوم فرعون اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے تزر و موسا وہ کاما ہوں لجف صدو فلر کہ بادشاہ ملک معذم کیا آپ اس کو موسا کو اسی طرح چھٹی دیے رکھیں گے اور اس کی قوم کو کہ وہ لجف صدو زمین کے اندر فساد مچائے یہ تو فساد ہو جائے گا یہ سب جمع ہو جائیں گے یہ منظم ہو جائیں گے بڑی قوت ہو جائے گی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے بغاوت ہو جائے گی تو یہ جو آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے ذرا سوچیے گور کیجیے آ تذر و موسا و کیا چھوڑے رکھیں گے آپ موسا کو اور اس کی قوم کو لیکفر فل کہ وہ زمین میں فساد بچائیں وہ یادرت کا وہ آلیہ اور آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے آلیہ کو بھی چھوڑ دیں یہاں نوٹ کر لیجئے ان کے بھی الح تھے ان کا سب سے بڑا الہ محبود سورج تھا لہذا یہ نہیں تھا کہ وہ خدا صرف فرعون کو مانتے تھے فرعون کی خدائی تھی سیاسی کہ حکومت میری ہے اختیار میرا ہے سوورنٹی میری ہے یہ خدائی تھی فرعون کی یہی خدائی کا دعویٰ تھا نمرود کا باقی ان کے بابود تو اور بھی تھے تو وہ چھوڑ دیں تجھے بھی اور تیرے معبودوں کو بھی کالا سنوکتل اس نے کہا کہ قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے یہ دوسری مرتبہ ان کے اوپر آزمائش آئی ہے جب حضرت ابوسا علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی اس وقت بھی ایک خواب دیکھا تھا فرعون نے کسی نے اور اس کے نتیجے میں اس کے نجومیوں نے بتایا تھا کہ اس اسرائیلی قوم میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا تو اس نے یہی کیا تھا کہ ان کے تمام بچے جو پیدا ہوں جو لڑکے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے فوراً صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا ہے یہ سمجھئے کم بیش چالیس پینتالیس برس کے بعد پھر مرحلہ آ گیا کہ جب اس کے خداروں نے کہا کہ یہ تو جس سے تم مشت غبار سمجھ رہے ہو یہ تو آبادی بن رہی ہے طوفان بن جائے گا کیا کرو گے اگر اس موسا نے آرگنائز کر لی تمہارے خلاف ریزسٹنس موومنٹ تو کیا کرو گے نپٹی ایون انڈ وہ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے حضرت کو لیکن اس شخص کے دل میں اللہ نے موسا کی محبت ڈالی ہوئی تھی وہ لا ولگ تھا اس کی بیوی آسیہ سلام العلحہ اسرائیلی تھی اس نے ہی بچایا تھا حضرت تہ کو جب ان کی والدہ نے اور ڈیل کے اندر ڈال دیا تھا ایک صندوق میں بند کر کے اور وہ محل میں آ لگا تھا اور تو لی و کیوں قتل کرتے ہو اس بچے کو یہ میرے اور تمہاری لی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اب وہ اس گھر میں پلا بڑھا وہ شہزادوں کی طرح رہا لادلہ تھا محبت تھی لہذا اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ فرعون جو ہے وہ اسے قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہے بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ اسے قتل کروں تاکہ اس کی طاقت اس کو مہیا نہ ہو سکے اب اسرائیلیوں میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دو تاکہ ان کی قوت بنی نہ سکے سنوکت لو کالا سنوکت لو اب نہ ہوں ہم قتل کریں گے ان کے مردوں کو بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی بیٹوں کو وہ ان فوقہ اور چون گھبراتے ہو ہم پوری طرح چھائے ہوئے ہیں ہماری طاقت ہے لاؤ لشکر ہے یہ موسا کیا بگاڑ لے گا کیا اس میں ہمارے خلاف بغاوت کرا دینی ہے کال موسا قومی وسبر حضرت موسا نے کہا اپنی قوم سے جو بھی ان پر ایمان لے آئے تھے اب صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو ارب زمین اللہ کی ہے یور سہا مین شاہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے میں نے بعد ہی اپنے بندوں میں سے ول للمتقین لیکن یہ کہ آقبت جو ہے آخرت ظاہر بات ہے کہ تقوا والوں کے لیے یہاں تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں پہلے بھی آئیں تھیں اور بھی تمہارے لیے آزمائشیں تھیں اور اب پھر آ ہے بہت بڑی آزمائش تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا تمہاری صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے گا لیکن صبر کرو استرین ہوں بلّہ بس یور سہا میں شاہ میں نے بادی بل آقبت کالو اوزی نہ ملکبل انت آتی ہے ما وہ بڑی بے بسی کے عالم میں کہتے موسا ہمیں تو ایزا پہنچی تمہارے آنے سے قبل بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو پائی ہمارے ساتھ وہی سختیاں جو پہلے ہو رہی تھیں آج بھی ہو رہی ہیں کالا سار ابو کم یہ کادوکم حضرت موسا نے فرمایا گھبراؤ نہیں ہو سکتا ہے ان قریب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے وہ یس تخلیف حکم اور پھر تمہیں جانشین بنا دے زمین میں خلافت عطا کرے قوت عطا کرے حکومت عطا کرے فیم ضورت فتح اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو بارک اللہ لی وم فر قرآن عظیم و نفانی ویات کم بلایات مسجد